آپ کی حالت مبارک یہ تھی کہ خوشی کے آثار چہرہ ود سے عیا تھے ظاہر ہو رہے تھے فرمایا جبرائیل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے آپ کا رب عز وجل ارشاد فرماتا ہے اما یوردی کا یا محمد اللہ یو سلی علی کا احد امتی کا اللہ صلی تو علی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے میں اس پر دس بار رحمت بھیجوں ولا سلیمہ عدنتی کا اللہ سلم تو علیہ عشرہ اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجوں صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسحبی وبارک وسلم اچھے چنیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجئے کس قدر خوش ہے وہ مسلمان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے سبحان اللہ اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے درود پڑتا ہے ایک اور رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں دس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت رحمت خاص حاصل ہو جائے بیڑا پار ہو جائے دنیا میں آخرت میں عقلمند ہے اس سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تجھے حاصل ہو جائیں تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت خاص تجھ پر نازل ہو جائے تجھے یہ پسند ہے تو جو سمجھدار ہوگا نا دانا ہوگا وہ اللہ تعالی کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا سبحان اللہ تو درود پڑے ایک رحمتیں ملتی ہیں دس اور اگر سلام پڑے تو سبحان اللہ دس رحمتوں کا نزول اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار سلام بھیجنے پر اس پر دس بار سلامتی نازل ہوگی اللہ تعالی کے سلام بھیجنے کا کیا مطلب ہے سنیے مفتی احمد یارخہ مرعات میں فرماتے ہیں یا تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے اسے سلام کہلواتا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھتا ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس ماہ نور میں اس ماہ میلاد میں اس ماہ ربیع الاول میں اس ماہ ربیع النور میں ہمارے نوری آقا مکی مصطفی مدنی داتا ہاشمی مولا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی مفتی مدیار خان عیمی اتنی پیاری بات اشعار کی صورت میں فرماتے ہیں ماہ ربی اللہ علی آیا رب کی رحمت ساتھ میں آیا و تمبارت رات سوہانی صبح کا کا ہے نورانی پی کا دن تاریخ ہے بارہ فرش چم کا عرشی سی تارا آج رات برات رچی ہے کے گھر دھوم مچی ہے گھر میں ہو در پہ ملک ہیں جن تاری فلک ہیں ٹھنڈی ہوا کا چونکایا شور ایک سل اکس کا کامین بی کو لال مبارک مبارک تم کو خلیل اللہ مبارک تم کو زبی اللہ مبارک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ہی و علی ولی و صحبی ہی وبارک وسلم بندی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس ماہ نور میں ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کی رضا وہ چاہتا ہے دو عالم چاہتے ہیں رب کی رضا اور رب چاہتا ہے رضاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ حضرت نے اس بات کو یوں نظم کیا خدا کی رضا چاہتے عالم خدا چاہتا ہے ریزا محمد صل اللہ صر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت شافعی روزے جزا داف جملہ بلا حاجت رواؤ مشکل کشاہ حلیما منا کے پیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا فرمایا بروز قیامت انبیاء کرام علی صلاحت و السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے انبیاء کرام کی شان و عظمت ہے اللہ کی بار کام انبیاء کرام علیم سلاۃ وسلم سونے کے ممبروں پر بیٹھیں گے ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا ممبر خالی رہے گا میں اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا اپنے رب عز وجل کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے عرض کروں گا یا رب امتی امتی, امتی اے میرے رب از وجل میری امت میری امت اللہ رب اللہ ارز وجل فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم تیری کیا مرضی ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی بارہویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عرض کروں گا یارب میرے امتیوں کا حساب جل فرما دے میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اپنی مجھے اپنے امتوں کی رہائی کی چٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا تھا یہاں تک کہ حضرت مالک دوروگ دوزخ علیہ السلام عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب از وجل کا غزب نام کو بھی نہیں چھوڑا اور ایک روایت میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الاوسط حدیث نمبر دو ہزار فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب از وجل فرمائے گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ راضی ہیں میں ارض کروں گا مجھے میرے رب کی قسم میں راضی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے دعدا محمد بعض روایت میں ہے اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں اس کو نقل کیا اللہ تبارک و مطالعہ اپنے حبیب کریم رعف الرحیم علیہ سولا تو تسلیم سے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے نور کا نور ہے تو میرے راز کا راز ہے تو میری ہدایت کی کان ہے یعنی خزانہ ہے میری معریفت کا خزانہ ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنا ملک عرش عظیم سے لے کر تحت سرا تک سب تجھ پر قربان کر دیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو عالم میری رضا چاہتے ہیں دو عالم میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ خدا کی ریزا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی قیامت کے روز ظاہر ہوگی کس طرح اللہ حضرت کے برادر تو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اللہ تعالی نے قیامت کا جو معاملہ کیا قیامت کی محفل جو برپا ہوگی بزم جو انعقاد کی جائے گی اس لیے تاکہ اللہ تعالی سب اولین و آخری پر ظاہر کر دے کہ میرے محبوب کی میری بارگاہ میں کیا شان ہے ان کی شان محبوبی کیا ہے یہ ظاہر ہو جائے باہر شریعت میں قیامت کے احوال اور محبوب ربیض ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حال بیان ہوا ہے میں ارض کرتا ہوں سنیے اور اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں عشق رسول کے مدنی پھول بھی ہیں معلوماتی مدنی پھول بھی ہیں توجہ کے ساتھ سن لیجیے بارشری جلد اول صفا 130 حضرت مفتی علامہ محمد امجد علی اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جسم کی اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں مگر اللہ تعالی ان سب کو سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنا شدہ اٹھیں گے ان کا ختنا نہیں ہوگا کوئی پیدل کوئی سوار ان میں باس تنہا سوار ہوں گے کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر 10 ہوں گے کافر۔ منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا اس تک کسی کو ملائکہ یعنی فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی میدان حشر ملک کے شام کی زمین پر قائم ہوگا کہاں قائم ہوگا ملک کے شام کی سرزمین پر زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے اس دن زمین تانبے کی ہوگی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 یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا جنت میں رہنے کو جگہ دی مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے غرض افتا یعنی گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے عرض کریں گے آدم آپ اب البشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی فرشتوں سے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو سفی کیا آپ دیکھتے ہیں ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں نجات دے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے آج رب عز نے ایسا غذب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے تم کسی اور کے پاس جاؤ از ہبو الا لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گے لوگ اسی طرف حضرت نوح اسی حالت میں حضرت نوح علی السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑھی تم کسی اور کے پاس جاؤ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلح سے ممتاز فرمایا ہے لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس کے قابل نہیں مجھے اپنا اندیشہ ہے مختصر یہ کہ وہ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں بھیجے گئے وہاں بھی وہی جواب ملے گا پھر موسا علیہ السلام حضرت علی علیہ سلاط والسلام کے پاس بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے مجھے اپنی ڈر کا مجھے اپنی جان کا ڈرے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ان کے پاس حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبی شین ہیں وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہیں کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہیں اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھونکرے کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بار گاہے بےکس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح باب رکھا ہے آج حضور مطمئن ہے اس کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملازہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں کس حال کو پہنچے حضور بار خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں ہم کو اس آفت سے نہ جات جواب جواب ارشاد ہوگا انا لہا میں اس کام کے لیے ہوں انا صاحبکم میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے یہ فرما کر بار رب العزت میں حاضر ہوں گے سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رکا وقل تُس میں وصل تو شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو بے ملے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے اور ایک روایت میں ہے وکل تو فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفات فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزک سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اولیاء کرام شہداء، علما حفاظ حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفات کریں گے یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا کوئی کہے گا میں نے آپ کو اس سنجے کے لیے دھینا دیا تھا علماء ان تک کی شفاعت کریں گے سبحان اللہ دیکھیے ہمارے آکا کی شانِ محبوبی ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی اعلی حضرت نے کس انداز سے اس کو بیان کیا خلیل و نجی سفی ہو مسیح سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی حضرت ابراہیم علیہ سلاط اسلام کا مقام ہمارے اکالی سلاط اسلام کے بعد سب سے ارفا و اعلیٰ ہے حضرت نو علیہ سلام اتنے برگزیدہ نبی اولو العزم نبی خلیل و نجی سفی و مسیح، حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام سب سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبحان اللہ تو میرے اکالی سلا تو سلام کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں بروز قیامت مرتبہ شفاعت عطا فرمائے گا اور شفاعت ایک کا تاج میرے نبی کے سر پر سجا ہے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد اللہ کرے کہ ہم اپنے اکالی سلاط السلام کی سچی غلامی کا شرف حاصل کر لیں اکالی سلاط وسلام کی نعتوں کے نغمے ہماری زبان پر جاری رہیں اور کاش گانے باجوں سے ہم بچ جائیں آقا علیہ و سلام کی ارشادات کے مطابق ہماری زندگی م. بسر ہو کاش ہم ناجائز فیشن سے بچ جائیں کفار کے پیروی سے بچ جائیں فلم, فلمی اداکار اور گلوکار وغیرہ وغیرہ جو لوگ ہیں ان کی ہم نقالی سے بچ جائیں اور آقا علیہ و اسلام کی پیروی ہمیں نصیب ہو جائے آقا علیہ و کے آمد کے اس مبارک مہینے میں ہم جھوم جھوم کر خوشیاں منائیں مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر پرچم لگائیں مگر کسی کو تکلیف نہ دیں ناپخانی کریں مگر کسی کو تکلیف نہ دیں ایسی کان پھاڑ ریکارڈنگ اتنی تیز آواز کہ جس سے لوگ پریشان ہوں بیمار تنگ ہوں وہ ہمیں نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ شب کو جلوس اجتماعی زکرونات ہوگا بارہ تاریخ کو جلوس ملاد ہوگا اس میں بھی ہم شرکت کریں گے مگر نماز کی حفاظت بھی کرنی جماعت کی پابندی بھی کرنی اور کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ یہ سلسلے جو ہیں لوگوں کے تنفیر کا سبب بنے کہیں میوزک نہیں چلانا اکالی سلاط اسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہی ڈھول بانسری لے کر ہم اگر کوئی نادان اکالی سلاط اسلام کا جشن ولادت منائے تو یقیناً وہ غلطی پر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت کی خوب, خوب خوب خوشیاں منانا نصیب فرمائے آمین بجاہ ہبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم